السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ایٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم گزشتہ لیکچر میں ایل ایل پارسر ٹیبل جو تھا اس کو بنانے کی کاروائی شروع کر چکے تھے اور اس سلسلے میں فرسٹ اور فالو سیٹس کی جو کنسٹرکشن تھی اس کی کاروائی ہم نے شروع کی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایونچلی یہ جو ایل ایل پارسنگ ہے خاص طور پہ ایل ایل پارسنگ یہ پروڈکٹو پارسنگ کی ایک ٹیکنیک ہے اور اس میں آپ دیکھ چکے ہیں بلکہ ہم نے مثال بھی کی تھی کہ کس طرح ہم ایک لک ہے ٹوکن کے ذریعے یعنی ان پٹ میں ہم ایک ٹوکن آگے دیکھ کے یہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کون سا گرامر رول جو ہے وہ اس کرنٹ اسٹیج میں ہم نے اپلائی کرنا ہے اور یہ جو ساری معاملہ ہے جو اس کا اپلیکیشن کا آف گرامر رولس یہ ہماری وہ ایک لحاظ سے ٹاپ ڈاؤن جو ایکسپینشن ہے پارسٹری کی اس میں ہو رہا ہے اب جہاں تک وہ ٹیبل کا تعلق ہے اس میں انٹریز تو ہم ڈالیں گے لیکن اصل میں یہ فرسٹ اور فالو سیٹ ہی ہیں جو کہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ٹیبل کی انٹریز کیا ہوگی اور جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ فرسٹ جو ہے وہ کسی سینٹینشل فارم کا جو سب سے پہلا ٹوکن ٹرمینل ٹوکن ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے یا اس طرح کے کئی شامل ہوں گے اور اسی طرح فالو جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سینٹینشل فارم میں یہ نان ٹرمینل ہو تو اس کے بعد والا کون سا سمبل ہوگا یا ٹرمینل ہوگا کیونکہ یہ وہ لک ہیڈز ہیں جن کی بنا پہ ہم نے گرامر رولز ڈسائڈ کرنے ہیں تو آئیے ہم یہ کاروائی اب دوبارہ جاری کرتے ہیں فرسٹ آف آلو سیٹ سیٹس بنانے کی اور اس کے بعد پھر ٹیبل کنسٹرکشن کی اب فرسٹ کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے گرامر رولز سے ہی سارا معاملہ شروع کرنا تھا اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ گرامر رولز میں جنرلی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کبھی پروڈکشن رولز جو ہیں وہ ٹرمینل سے شروع ہوتے ہیں کبھی نان ٹرمینل سے ہاں ایل ایل کے حوالے سے ہم یہ ضرور کر چکے تھے کہ وہ لیفٹ ریکرجن جو ہے اس کو ہم ریموو کر چکے ہیں یعنی کہ ہماری گرامر جو ہے وہ اس میں رائٹ right ریکرجن ہے لیکن لیفٹ ریکرجن نہیں ہے تو جہاں تک اب فرسٹ کا معاملہ ہے, ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فالو سیٹ جو ہے اس کو بنانے کی خاطر جو بھی کاروائی ہے وہ ہم کور کریں گے اب جہاں تک ٹرمینل سیمبلز کا تعلق ہے یہ جو جنرلی آپ کو ان پٹ میں تو ٹرمینل سمبلس ہی ملیں گے نان ٹرمینل جو ہے وہ تو آپ کی پارسنگ میں استعمال ہوتے ہیں تو جہاں تک کسی نمینل b کا تعلق ہے یہاں پہ اب یہ لیٹر b کا مطلب نہیں کہ لینگویج جو ہے اس میں ایک سمبل b ہے بلکہ اینی ٹرمینل جو کہ ہم فی الحال b سے ڈینوٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک سمبل لو جو کہ ٹرمینل ہے اس کا فرسٹ سیٹ بناؤ تو اس کا فرسٹ سیٹ جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا وہ خود ٹرمینل ہی ہوگا یہ ایک سنگل ممبر ہوگا اس سیٹ کا البتہ جب آگے چلے تو ہمارے پاس اب نان ٹرمینلز آئیں گے اور نان ٹرمینلز کے حوالے سے یہ ہم دیکھ چکے ہیں بلکہ یہ اٹومیٹا سے بات چلی آ رہی ہے کہ گرامر پروڈکشنز جو ہماری ہوتی ہیں ان میں لیفٹ سائڈ پہ ہمیشہ نان ٹرمینلز ہوتے ہیں اور رائٹ right سائٹ پہ ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ گرامر رولز ہم اپنی پارسنگ میں استعمال کرتے ہیں تو اب معاملہ جو ہے وہ یہ کہ ٹرمینل تو ہو گیا لیکن یہ جو نان ٹرمنلس ہیں ان کا کیا کیا جائے تو ہم ایک پروڈکشن رول لیتے ہیں ایکس ایک نان ٹرمینل ہے جو کہ ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا جو ری رائٹ رول ہے وہ a1 ون تھرو اے این اب یہاں پہ اے ون تھرو جو ہے ضروری نہیں کہ سارے ہی نان ٹرمینل ہوں ان میں ٹرمینل بھی ہو سکتے ہیں اور نان ٹرمینلس بھی بلکہ آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم جنرلی گریس سمبلس استعمال کرتے ہیں لیکن گریک سمبلس جو ہیں وہ پوری باز کر سینٹینشیل کے حصوں کے لیے ہوتے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور نان ٹرمینلس انڈیویجلی ہم لیں گے اور اس پنا پہ جو سب سے پہلے ٹرمینل یا نان ٹرمینل ہے وہ a1 ہے تو اس کیس میں ہم یہ کریں گے کہ a1 جو ہے اس کا فرسٹ سیٹ کا جو ممبر ہے یا ممبرس ہیں وہ لے کے ہم اس میں سے ایپسلون جو ممبر ہے اس کو ہم نکال دیں گے اب یہ ایپسلان کہاں سے آتا ہے یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے البتہ یہ فرض کریں ہم پہلے سے فرسٹ آف a1 کمپیوٹ کر چکے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ بلڈنگ اپ آف سیٹ والی بھی بات ہے کہ آپ a1 سے لے کے اے ون جو آپ کے ٹرمینل یا نان ٹرمینلس ہیں ان کے پہلے فرسٹ سیٹ کمپیوٹ کر لیں اور پھر ایکس کے لیے فرسٹ سیٹ کمپیوٹ کریں تو فرض کریں ہم a1 کا جو فرسٹ سیٹ ہے وہ کمپیوٹ کر چکے ہیں بلکہ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ فرض کریں a1 جو تھا وہ ایک ٹرمینل تھا ادھر تو کیپٹل ایکس ہے لیکن ہم نے جو پہلے بی استعمال کیا تھا فرض کریں یہاں پہ ایک لیٹر بی تھا تو فرسٹ اف اے ون جو ہے اس میں پھر وہ سنگل ممبر بی ہوگا اور اس سیٹ میں سے ہم ایپسلون نکال رہے ہیں جس کی بنا پہ اب یہ جو نیا سیٹ بنا ہے جس میں سے ایپسلون نکالا ہے وہ فی الحال ہم فرسٹ اف ایکس میں ڈالیں گے اور کاروائی ابھی اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ ابھی بکیا اے ون اے ٹو تھرو اے کو دیکھنا ہے لیکن ہم ان کو اس صورت میں دیکھیں گے اگر یہ جو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے کہ اسٹاپ اف ایپسلون از ناٹ اے ممبر آف اے اصل میں یہاں پہ اب ہو یہ رہا ہے کہ فرض کریں اے جو ہے اس کی جو کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے کہ کوئی پروڈکشن رول ہے یا یہ کہ ملٹیپل اسٹیپس میں اے جو ہے اس سے ایپسلون ڈرائیو ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ جب ہم یہ لیفٹ ریکرجن ریمو کرتے ہیں تو دیکھا آپ نے کس طرح ایپسلون رولس بھی بیچ میں آ جاتی ہیں تو اگر ایسا ہوا کہ a1 کا فرسٹ سیٹ کمپیوٹ کرنے کی بنا پہ اور ایسی صورتحال کی بنا پہ کہ a1 جو ہے ایونچلی ایپسلون ڈرائیو کرتا ہے تو اس کیس میں ہم یہاں پہ رک جائیں گے لیکن یہاں پہ اگر وہ ایپسلون نہیں ہے ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے اگر ایپسولون ہمارے پاس نہیں آتا اچھا آگے چلے تو اب فرسٹ آف اے کی جانب گئے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی کہ اسٹاپ ایف ایپسولون از اے ناٹ اے ممبر آف اے یعنی کہ اگر اے سے ایپسلان ملا تو ابھی رکنا نہیں اب ہم اے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں پہ اب جو دوسری یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ فرسٹ آف اے ٹو مائنس کو بھی فرسٹ آف ایکس میں ڈال دے And stop if epsilon is not a member of first A2 یعنی A2 میرے خیال میں آپ کو یہ چھوٹی سی ایل میں کاروائی اب نظر آ رہی ہے کہ ہم کریے رہے ہیں کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے ٹرمینل اور نان terminals ہیں ان کو انڈیویژلی left to right ہم لے رہے ہیں اور ان کے فرسٹ سیٹس جو ہیں ان کو ہم یہ جو ایکس کا فرسٹ سیٹ ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم انکلڈ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کاروائی ہم کرتے جائیں گے جو کہ ابھی آپ ایک ایلگریدمک فارم میں بھی دیکھیں گے اور کرتے ہم اس طرح جائیں گے کہ اگر ان A2, a3 یہ جتنے اے تک سمبلس ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی جب ہم لیفٹ سے رائٹ right جا رہے ہیں ایپسل آن ڈرائیو کرتا ہے تو اس صورت میں ہم اگلے سمبل کی جانب چلے جاتے ہیں اور میرے خیال میں اس بات کی آپ کو سمجھ بھی آگے ہوگی کہ کی ایسا کیوں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایٹ ون ہے فر ایکسامپل اس سے ایپسلون بن جاتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی سمبل نہیں ملے گا یعنی کہ انپوٹ کے حوالے سے کوئی گرامر رول جو ہے اس کو میچ نہیں کرے گا یا سمبل کیونکہ اس نے تو ایپسلون پروڈیوز کرنا ہے اس بنا پہ ہم اگلے سمبل کی جانب چلے جاتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں کیا کیا اس سے کوئی سینٹینشیل فارم بنتی ہے گرامر رول کے حوالوں سے جس سے کہ ہمیں ایک سمبل ملتا ہے جو کہ ان پٹ کو میچ کرے گا تو یہ کاروائی اب ہم اے کی جانب لے کے جاتے ہیں لیکن درمیان میں آپ نے دیکھا کہ یہ کنڈیشن ہم بار بار چیک کرتے ہیں کہ اگر کسی سٹیج پہ کسی بھی اے نے ایپسول نہیں پروڈیوس کیا تو پھر ہم وہاں پہ رک جائیں گے جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ کاروائی آپ کرتے جائیں a3 a4 all آل دا اور اگر آپ نہیں روکتے تو ایونچلی آپ یہاں پہ بھی پہنچ جائیں گے کہ فرسٹ آف اے این یہ لاسٹ سمبل ہے اس گرامر رول میں اور فرسٹ آف اے سے ایپسولون کو نکال دیں اور اس کو فرسٹ آف ایکس میں ایڈ کر دیں اور اگین اگر اے سے آپ کو ایپسلون نہیں ملا تو یہی رک جائیں اچھا اگر یہاں پہ بھی نہیں رکے تو پھر فائنلی ایپسلون کو آپ ایکس میں ایڈ کر دیں اور میرا خیال میں یہ اب بات ظاہر ہے کہ اگر میں واپس آپ کو اس گرامر رول کی جانب لے کے جاؤں کہ ایکس کین بی ری کریں یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایپسلون آپ کو دیتے ہیں ڈیرویشن کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ایکس کا تعلق ہے اس کا بھی فرسٹ جو ممبر ہوگا وہ ایپسلون ہوگا جو کہ میں نے اب یہاں پہ آخر میں انڈیکیٹ کیا ہے آئیے اب اس کو ایک الگریدم ایک میں دیکھے کیونکہ ایونچلی اگر آپ کو یہ پروگرام لکھنا پڑے یا یہ کہ کسی آٹومیری ٹول میں ہم نے یہ فرسٹ سیٹ کمپیوٹ کرنے ہیں تو پھر کیا کاروائی کرنی ہوگی تو وہ یوں ہے یہاں پہ اب یہ پورا ایلگریدم میں نے آپ کو دکھایا ہے فرسٹ سیٹ کمپیوٹ کرنے کا آئیے اب اس کو ہم اسٹیپ وائز دیکھتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے سب سے پہلی کاروائی کہ ہم تمام ٹرمنلس جو ہیں ہماری گرامر کے جو کیپٹل ٹی ہے یہ ٹرمینلس ہیں اے جو ہے لٹل اے لوور کے یہ ہمارے وہ تمام ٹرمینل سمبلس ہوں گے جن سے ہمارے ان پٹ سینٹینس بنے گے اور ٹی کے ساتھ میں یونین کر رہا ہوں ایپسلون کو کہ اس کو بھی میں شامل کروں گا اور میں کروں گا یہ کہ ان تمام ٹرمینلس کے میں پہلے فرسٹ سیٹ بناتا ہوں جو کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ لو کے اندر کر رہی ہے کہ فرسٹ of all سچ تھرمینلس کا جو ممبر ایک اکیلا ممبر وہی ٹرمینل ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے پاس دس ٹرمینلز uh, ہیں پلس ایپسلان ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اب گیارہ سیٹس بن گئے اور ہر سیٹ کی کارڈنالٹی آف کورس ون ہے اس کے بعد ہم آگے چلے تو اب نان ٹرمینلز کی جانب آئے یہاں پہ اب فور ایچ اے یہ کیپٹل اے ہے اور این ٹی کا یہاں مطلب ہے نان ٹرمینلز یہ جو کہ ہمارے گرامر رولز میں ہوں گے ان تمام کے لیے میں یہ کروں گا کہ فرسٹ آف اے کو میں ایم سیٹ بنا دیتا ہوں یہ اب ہمارے نان ٹرمینلز ہیں تو یہ دونوں جو سٹیٹمنٹس ہیں فوریچ یہ ایک لحاظ سے ہماری انیشلائزیشن ہے اور اس کے بعد اب ہمارا یہ لوپ چلے گا جو کہ ابھی کاروائی جو میں نے کی ہے اس کو ایک لحاظ سے ایک پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ایلگر اس کو ہم کر رہے ہیں اور وہ اس کی کنڈیشن یہ کہ جب تک یہ فرسٹ سیٹس جو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اب تمام جو نان ٹرمنلس اور ٹرمینلس ہیں خاص طور پہ ٹرمینلس کے لیے تو یہ ہم نے کرنا ہے تو تمام فرس سیٹس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے کہ ایز لانگ ایز دے آر چینجنگ اب یہ چینجنگ کا کیا ہے کہ اگر فرض کریں ان کی کارنالٹی چینج ہو رہی ہے تو یہ ہم کاروائی کرتے رہیں گے اور وائل لوک کے اندر جو اس کی باڈی ہے اس میں سب سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ ہم ایک ایک پروڈکشن رول جو ہے ہمارا اس کو لیں گے یہاں پہ اب میں نے فارم جو ہے ابھی جو پہلے میں نے ڈسکشن کی تھی جس میں ایکس left پہ تھا اور اے through تھرو اے این رائٹ پہ تھا یہاں پہ اب میں نے اس کو ذرا سا چینج کر دیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک نان ٹرمینل اے ہے جو کہ اب باری باری لیں گے اور اس پروڈکشن رول کی جو فارم ہے وہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ بیٹا 1 بی 2 سے لے کے بیٹا کے ہیں یہاں پہ اب میں واپس greek symbol notation استعمال کر رہا ہوں ممبر آف پی کیپیٹل پی جو ہے یہ سیٹ آف پروڈکشن ہے جو کہ اس گرامر کا حصہ ہیں اب جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ جو بی ہے یہ ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے نان ٹرمینل بھی ہو سکتا ہے ہم ان کو انڈیویجلی لیں گے اور اس فور لوک کے اندر فار اے گیون پروڈکشن ہم یہ کریں گے کہ فرسٹ آف ایک کے ساتھ یونین دیکھیے ہم کر رہے ہیں first آف بی ون تو یہ جو کاروائی ہے ابھی ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جتنے ہمارے ٹرمینلس اور نان ٹرمینلس ہیں ان کے فرسٹ سیٹس کو ہم فرسٹ آف اے میں ڈالتے جاتے ہیں البتہ ہر بیٹا آئے جو ہے اس میں دیکھیے کہ میں ایپسلون کو نکال لوں گا میں فی الحال نہیں چاہتا کہ ایپسلون جو ہے وہ اس فرسٹ سیٹ کا ممبر بنے اچھا یہ تو ہوا پہلا بیٹا بیٹا ون بکیا ابھی جو بیٹا ٹو تھرو بیٹا کے اس کے لیے میں اب ایک انٹرنل لوپ چلاؤں گا جس کے لیے میں نے ایک انڈیکس آئی کو انیشلائز کیا 1 اور پھر اب یہ وہ والی اسٹاپ کنڈیشن ہے اور وہ سٹاپ یہ تھی کہ اگر ایپسلون جو ہے وہ کسی اس کے مثال میں a1, a2 یا a2 سے لے کے An تک حصہ نہیں ہے یہاں پہ اب میں نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ ایز لانگ ایز مجھے فرسٹ آف بیٹا i سے ایپسلون مل رہا ہے لیس دین کے مائنس ون اب یہ جو K ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو جو گرامر رول ہے ہمارا اس میں دس the number نمبر آف بیڈرا ون تھرو بیڈا کھے تو یہ مائنس 1 تک ہم جا رہے ہیں اور اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی لیکن اس کنڈیشن کو دیکھ لیجیے جس کی بنا پہ یہ وائل لوپ جو ہے یہ ایکسیکیوٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر فرسٹ آف بیپسلون آپ کو دیتا ہے یعنی کہ اس کا فرسٹ سیٹ جو ہے اس میں ایپسلون ہے تو پھر آپ آگے چلیں اور کریں یہ کہ فرسٹ آف اے میں یہ دیکھیں میں نے یونین کے ذریعے کیا اب انکلوڈ کروایا فرسٹ آف بیٹا آئی پلس ون مائنس ایپسلون یہ اب میں اگلے بیٹا پہ چلا گیا کہ بیٹا آئے نے تو مجھے ایپسلان دیا یعنی کہ بیٹا آئے جو ہے یہ ڈیرویشن کے حوالے سے ایونچلی ایپسولون پروڈیوس کرتا ہے تو میں اس کو تو نہیں اب شامل کر سکتا میں اب اگلے کو دیکھتا ہوں بیٹا آئی پلس ون اور اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے اس کے ممبرز کو میں اے میں لے کے آؤں گا اب فرسٹ بیٹا آئی آپ کو کیا دے سکتا ہے ایپسلون دے سکتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیے میں نے بیٹا آئی 1 ون میں سے ایپسلون کو نکال کے میں ڈالا ہے لیکن یہ میں نے نہیں کیا کہ بیٹا آئی 1 ون میں سے ایپسلون کو نکال دیا ہے بیٹا آئی پلس ون میں اگر ایپسلون ہے تو وہ رہے گا لیکن اس کا ایپسلون ممبر اگر سنگل ہے اور یہاں پہ یہ جو ایپسولون ہو رہا ہے تو اس صورت میں میں یا اے میں بیٹا آئے کا جوسولون ہے وہ نہیں آئے گا اگر یہ سٹیٹمنٹ کے بعد ہم آئی پلس ون انکریمنٹ کر کے واپس وائل لوپ گئے اور اگر اب چونکہ آئے انکریمنٹ ہو گیا تو اس بیٹا آئے نے بھی ایپسلون دیا تو ہم پھر اسی سٹیٹمنٹ پہ واپس آ جائیں گے یعنی کہ ہم یہاں پہ آئے دوبارہ یہاں پہ اب آئے جو ہے وہ آگے موو کر چکا ہے اور اس پہنا پہ میں ہمیں سمجھ کے ہوں گے کہ ہم یہ جو اوپر وائل کی کنڈیشن ہے اس میں i less than equal to k minus 1 کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹا 1 پلس 1 ہے مائنس 1 جب i کی ویلو ہوگی تو یہ بیٹا k کے برابر ہوگا پھر وہی بات کہ آگے چلے i 1 اور اس کے بعد پھر فائنلی یہ جو وائل لوپ ہے یہ دو وجوہات کی بنا پہ فالس ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ آپ اس وائل لوپ سے باہر آ جائیں گے جب باہر آئے تو ہم چیک یہ کرتے ہیں کہ کیا ہم رکے تھے کہ ہمیں ایک ایپسول بیٹا آئے میں نہیں ملا جس صورت میں آئے اصل میں کے کے برابر نہیں ہوگا یا چھوٹا ہوگا اس سے یا یہ کہ ہم بالکل آخر تک پہنچ گئے تھے آئے جو ہے اب کے کے برابر ہو چکا ہے اور یہاں پہ اب میں نے یہ ایک فائنل کنڈیشن چیک کی کہ اگر میں لوپ سے باہر آیا اور آئے جو ہے وہ کے کے برابر ہے اینڈ یہ جو آخری بیٹا کے ہے اس کو میں وائل لوپ میں چیک نہیں کرتا اس کو اب میں نے سے اب چیک کیا ہے کہ اگر میں اس وائل لوپ سے باہر آیا اور I is equal to k یعنی کہ میں نے تمام بیٹا i ون تھرو کے 1 ون ہینڈل کر لیے آخر میں میں دیکھتا ہوں کہ کیا بیٹا k جو ہے آخری والا کیا یہ بھی مجھے ایپسل دے رہا ہے اگر تو ایسا ہے تو پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں کہوں فرسٹ آف اے جو ہے وہ ایکچولی اس کا ایک سنگل ممبر ایپسولون ہی ہے یہ تمام بیٹا جتنے بھی ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ تمام ایونچولی ایپسول ہی جنریٹ کر رہے ہیں کیونکہ گرامر رول ایسے ہیں جس کی بنا پہ اے جو ہے اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے وہ ایپسولون ہے اچھا یہاں سے اب ہم پہلے یہ فور لوپ میں جائیں گے جہاں پہ ہم اگلا جو گرامر rule ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو وائل فرسٹ سیٹ ہم یہاں پہ جا کے پھر اس وائل لوپ میں آئیں گے اور دوبارہ ان گرامر رولس کو ہم دیکھیں گے کیونکہ دیکھیے کس طرح ہم جو فرسٹ سیٹس ہم کمپیوٹ کرتے جاتے ہیں ان کو ہم ان اسٹیٹمنٹس میں دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو ایونچلی یہ کاروائی جو ہے یہ یا ہوپ یہ کاروائی جو ہے یہ کنورٹ کر جائے گی اور آپ کے پاس تمام نان ٹرمینلس جو ہیں ان کے فرسٹ سیٹس آ جائیں گے ٹرمینل جو ہے وہ آپ جیسے کہ بالکل ٹاپ کی پہلی دو اسٹیٹمنٹس میں دیکھ رہے ہیں ہم وہ پہلے ہی کمپیوٹ کر چکے ہیں اچھا یہ تو ہے ایلگردم ایک فارم لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ ذہن میں اس ایلگردم کے پیچھے جو اصل کاروائی ہو رہی ہے جو لاجک ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر یہ ایلگردم کو کوڈ کرنا کسی آٹومیٹڈ ٹول میں یا اگر آپ کو خود کرنا پڑے اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن پھر وہی بات کہ ایل تو اچھا سمجھ آ جاتی ہے لیکن بہتر یہ کہ ہم ایک مثال کریں تو آئیے اب جو ہم ایکسپریشن گرامر جس کے لیے ہم نے ایل ایل پارسنگ پہلے شروع کی تھی اس کی ریکرسو ڈسینڈ پارسنگ بھی ہم نے کی پھر نان ریکرسو کاروائی شروع کی ہوئی ہے جس میں اب ہم یہ ایل ایل ٹیبل بنا رہے ہیں وہی گرامر جو ہے اس کے لیے اب ہم فرسٹ اینڈ فالو سیٹ کی کمپیٹیشن کریں گے ابھی چونکہ ہم نے فرسٹ ایلگردم ڈسکس کیا ہے یعنی کہ جو ایلگر فرسٹ سیٹ بناتا ہے تو آئیے پہلے ہم اس گرامر کے فرسٹ سیٹس بناتے ہیں پھر اسی طرح ہم فالو کی جانب جائیں گے اور پھر فالو سیٹس بنا لیں گے اور اس کے بعد ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی موجودگی کی میں اور گرامر رولس کی موجودگی میں ہم وہ ٹیبل کی انٹریز بنا پائیں گے یہاں پہ پھر یہ وہی ایکسپریشن گرامر لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی بار بار اس کے حوالے سے کہتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے لیفٹ ریکرجن remove جب اس میں کی تھی تو اس بنا پہ یہ جو پرائم نان ٹرمینل ہیں ای پرائم ٹی پرائم یہ آ تھے اور جو نوٹ کرنے والی بات اب دوبارہ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے کہ رول نمبر 3 اور رول نمبر سکس جو ہے اس میں ای e پرائم اور ٹی پرائم دونوں جو ہے ایپسولون پروڈیوس کر سکتے ہیں ڈیرویشن میں یہ اب رول استعمال ہوا بھی ہے ہم نے دیکھا ہے یعنی کہ چانسیز ہیں کہ فرسٹ سیٹس جو ہیں اس میں ایپسولون بھی آئیں گے تو یہ گرامر کو لے کے اب ہم فرسٹ جو ایلردم ہے اس پہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹرمینلس uh, کو لیتے ہیں اور وہ یوں کہ فرسٹ آف آئی ڈی اب جہاں تک ٹرمینلس کا تعلق ہے بعد ہوئے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ گرامر میں ہمارے پاس ٹرمینلس ہیں پلس ملٹیپیکیشن سمبل اوپن پرنتسیز کلوز پرنتسیز اور آئی ڈی یعنی کہ ہمارے جو ایکسپریشنس ہوں گے وہ اس طرح آئی ڈی آئیڈینٹیفائرز کی ابریویشن یہاں پہ میں نے استعمال کی ہے یا اس کی شارٹ ہینڈ اور یہ آئی ڈیز جو ہیں یہ پلس اور ملٹیپیکیشن کے جو آپریٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اور پھر پرنتھس کے ذریعے ہم ایکسپریشن بنائیں گے تو جہاں تک ٹرمینل کا تعلق ہے ان میں سے سب سے پہلے آئی ڈی کو لیا تو فرسٹ آف آئی ڈی یعنی کہ یہ جو ٹرمینل آئی ڈی ہے اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے اس میں سمپلی آئی ڈی ممبر ہے اسی طرح جب آپ دوسرا ٹرمینل لیتے ہیں اوپن پرنتسیز اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے اس کا یہی ممبر ہے جیسے کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے اوپن پرنتسیز پھر میں نے پلس کو لیا اس کا بھی سنگل ممبر پلس ہی ہوگا اور میں ہمیں آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جتنے میرے ٹرمینلز ہیں ان کے جو فرسٹ سیٹ ہیں ان میں صرف وہ سنگل ٹرمینل ہی شامل ہے اب آئی کاروائی نان ٹرمینلز کی اب یہاں پہ میں اس ایڈم کو دو اسٹپ بائی اسٹیپ نہیں چلاؤں گا میرے خیال میں یہ کاروائی ہم اسی طرح تھوڑا سا ایڈ ہاک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فرسٹ آف ای جو ہے اب یہاں پہ اب جو پہلا رول ہے گرامر رول اس کو دیکھیے کہ فرسٹ آف ای جو ہے ای کین بی ری ریٹن ذرا اس ذراسڈ جو ٹیبل ہے اس میں دیکھیے پہلا رول یہ کہہ رہا ہے کہ ای کین بی ری ریٹن ایس ٹی ای پرائم تو ہم نے دونوں طریقوں سے دیکھا کہ ان فارملی اور ایلگر فارم میں کہ ہم جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلا ٹرمینل ہے اس کو لیتے ہیں اور اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے اس میں سے ایپسلون نکال کے ہم اس فرسٹ آف ای میں ڈالیں گے اور ہم رک جائیں گے اگر جو فرسٹ آف ٹی ہے اس میں ایپسلون نہیں ہے اب اگر آپ ٹی کو دیکھیں تو ٹی جو ہے اس کو اس کا جو فرسٹ سیٹ ہے اس اب ایک لحاظ سے ہم یہ یہاں پہ کاروائی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں جہاں تک فرسٹ آف ای کا تعلق ہے ذرا فرسٹ آف ٹی کی جانب چلیے فرسٹ آف ٹی کے لیے ہم نے یہ گرامر رول استعمال کیا جو نمبر تھری ہے یہاں پہ ٹیبل میں رو نمبر تھری میں کہ ٹی کین بی ری ریٹن پھر وہی رول ہم نے لگایا جو ہمارا فرسٹ سیٹ ایلگر رول ہے کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلا سمبل ہے اس کو لو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلا سمبل ایف ہے ایف کے حوالے سے مجھے ابھی فرسٹ سیٹ تو نہیں معلوم لیکن میں فی الحال یہ کرتا ہوں کہ جو بھی فرسٹ آف ایف ہے اس میں سے میں ایونچلی ایپسلون تو مائنس کروں گا البتہ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں فرسٹ آف ایف میں اب جب فرسٹ آف ایف پہ آئے تو اب یہ جو لاسٹ رول ہے اس باکس ٹیبل میں یہاں دیکھیے کہ فرسٹ آف جو پروڈکشن ہیں ہمارے پاس ایک جو پروسیز ای پر والی اور دوسری سمپلی آئی ڈی تو اگر آپ پہلا رول لیں جس میں be rewritten as open ریٹن e close پرنتسیز تو فرسٹ آف پہلا سمبل کیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ open پرس جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب فرسٹ آف open پرنتسیز open پرنٹسیز تو ٹرمینل ہے تو اس کا کیا ہوگا فرسٹ سیٹ وہ سمپلی open پرنتسیز ہی اس کا ممبر ہوگا اس میں ایپسولون نہیں ہے تو میں اس کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں تو دیکھیے فائنلی فرسٹ of f جو ہے وہ مجھے دیتا ہے اوپن فرینتس اچھا اب ایک لحاظ سے اگر ہم اس طرح واپس چلنا شروع کریں کہ فرسٹ آف ایف تک ہم کیوں آئے تھے وہ اس بنا پہ کہ فرسٹ آف ٹی ہم کمپیوٹ کر رہے تھے فرسٹ آف ٹی پہ ہم کیوں آئے تھے کہ ہم فرسٹ آف ای کمپیوٹ کر رہے تھے یعنی کہ چلے ہم یہاں تھے یہاں سے اس سے پھر ہم یہاں گئے جہاں پہ ہم نے فرسٹ آف ٹی کی کاروائی شروع کر دی اس بنا پہ ہم نے فرسٹ آف ایف کو بھی کمپیوٹ کر لیا اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ فائنلی اب فرسٹ آف ایف جو ہے اس نے ہمیں ایک کانکریٹ سیٹ دیا ہے ایف بینگ اے نان ٹرمینل اب اس بنا پہ ہم واپس فرسٹ آف ٹی پہ جا سکتے ہیں جب فرسٹ آف ٹی ہمیں ملا اس کی بنا پہ ہم فرسٹ آف ای میں جا سکتے ہیں لیکن نوٹ اب بات کرنے والی یہ ہے کہ فرسٹ آف ای جو ہے اس میں اس سیٹ میں اوپن پرنتسیز ہے ایپسولون نہیں ہے جس کی بنا پہ فرسٹ آف ٹی جو ہے وہ بھی نان ایپسولون والا ہوگا اور اس کی بنا پہ فرسٹ آف ای جو ہے وہ بھی نان ایپسل ہولڈر ہوگا ابھی اس میں اور بھی آئیں گے لیکن ابھی تک جو آپ کے سامنے ہے کہ فرسٹ آف ایف اس کی بنا پہ فرسٹ آف ٹی اور اس کی بنا پہ فرسٹ آف ای یہ تمام کے تمام جو ہیں ان میں اوپن پرنٹس ہوگی اور یہ میں نے اب یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ فرسٹ آف ایف سے اب آپ کو یہ ملا اور ایونچلی جو فرسٹ آف ایف ہے اصل میں اس میں ابھی جو دوسرا رول ہے اس کو بھی ہم اب لے آئیں گے کہ ایف کین بی ری ریٹن پر آئی ڈی اب یہ جو اور id والا معاملہ ہے یہ جو لاسٹ رول آپ کو نظر آ رہا ہے اس باکس ٹیبل میں یہاں پہ دوسرا رول ایف کین بی ری ریٹن ایز اس کی بنا پہ دیکھی میں نے simply first of id جو ہے اس کو لیا first آف id ڈی مجھے آئی ڈی دے گا اس میں سے ایپسلان نکالا جو کہ اس میں شامل نہیں ہے تو ایونچلی یہ جو لاسٹ بات یہاں پہ لکھی کہ فرسٹ آف ایف جو ہے وہ اب یہاں پہ ایک لحاظ سے ایکچولی اب کمپلیٹ ہو جائے گا کہ اس میں ممبرز ہیں اوپن پرنتس اور آئی ڈی اب بقیہ جو ای e پرائمز والے معاملے رہ گئے وہ اس بنا پہ کہ اگر یہ جو پہلا رول آپ دیکھیں ای کین بی ری ریٹرن ایز ٹی ای پرائم تو ٹی کو تو ہم نے ہینڈل کر لیا اب چلے ہم ای e پرائم پہ اب ای پرائم جو ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ ای پرائم کا جب گرامر رول آپ لیں گے تو آپ دیکھیے کہ اس میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے پلس ٹی ای پرائم یہ جو دوسرا رول آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلا سمبل پلس ہے تو یہیں سے ہمیں یہ پلس مل گیا اس کے بعد ہم ٹی کو لیں گے اس کے بعد ہم ای پرائم کو لیں گے اور وہاں پہ ایپسلان بی ہے اب یہاں پہ اصل میں یہ کاروائی جو ہے اب ایلگردمک شروع ہوگی تو ایک لحاظ سے بجائے یہ کہ میں پورا ایلگر ہر نان ٹرمینل پہ اپلائی کروں میرا خیال ہے کہ یہ کاروائی اب آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اب میکینیکل چیزیں رہ گئی ہیں کوئی ایڈیشنل لاجک نہیں ہے اس کی بنا پہ فرسٹ اف ای پرائم جو ہے ایونچلی پلس اور ایپسلان بنے گا اور ٹی پرائم جو ہے وہ آپ کو یہ جو ملٹیپیکیشن اور ایپسلان دے گا یعنی کہ یہ فرسٹ سیٹس ای پرائم اور ٹی پرائم کے ہو گئے ای e اور ایف اور ٹی ہم پہلے کمپیوٹ کر چکے اور اس کی بنا پہ اب یہ جو ٹوٹل ہمارے پاس فرسٹ سیٹس ہیں نان کے وہ بنے کہ فرسٹ آف ایز ایکچولی دا سیم ایز فرسٹ آف ٹی وی دا سیم ایز فرسٹ آف ایف جو کہ ایونچولی بنتا ہے اوپن فرنتس اور آئی ڈی اور فرسٹ آف ای پرائم پلس کاما ایپسلان یہاں پہ دیکھیے کس طرح ایپسلان بھی اس میں آ گیا ہے اور یہ وجہ آپ سمجھ کے ہوں گے کیونکہ ایپسلان یہ جو ای پرائم اور ٹی پرائم ہے ان کے ایکچولی گرامر رول ہے سمپلی کہ ای پرائم کین بھی ری ریٹن ایز and اینڈ ٹی پرائم کین بھی ری ریٹن ایز تو یہ ہمارے ہوئے اب جو بقیہ نان ٹرمینلز تھے ٹرمینلز جو ہیں وہ تو ہم شروع میں کمپیوٹ کر چکے تھے اچھا یہ تو ہوا اب فرسٹ کا معاملہ البتہ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں یا ہم نے جب مثال کی تھی کہ جہاں تک لک اہڈ کا تعلق ہے وہ ہر گرامر رول کا سمپلی جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہلا سمبل ٹرمینل ہونے کی بنا پہ صرف یہ نہیں ہمیں سینٹینشیل فارمز میں بھی دیکھنا پڑتا ہے اور خاص طور پہ ایسی سینٹنشل فارمز جس میں کہ ایک نان ٹرمینل کہیں درمیان میں ہے اور وہ لیپسلون پروڈیوس کر دیتا ہے اگر وہ ایپسلون پروڈیوس کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے تو ہمیں لک ہیڈ کوئی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو ایپسلون دے دیا ہمیں اس سے اگلے سمبل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اور اس کی بنا پہ پھر ہماری یہ جو لک ہیڈ کاروائی ہے یہ چلے گی یعنی کہ اب ہمیں یہ فالو والا معاملہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک سمبل خاص طور پہ نان ٹرمینل جو ہیں ان کے فالو سیٹس کون سے ہیں یعنی کہ وہ کون سے سمبلس ہیں جو کہ سینٹینشل فارمز میں ایک نان ٹرمینل کے آگے آ سکتے ہیں جب آپ ڈیرویشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس بنا پہ آئیے آپ چلتے ہیں ہم فالو سیٹس کی کمپٹیشن کی جانب اب ذرا اس کی دیفنیشن ایک دفا دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجیے کہ follow of a non-terminal x اس کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ it is uh, it consists of all terminal symbols b such that you have sentential forms s can be rewritten in one or zero or more steps to the form beta x b omega یہ ذرا b کی پوزیشن نوٹ کیجئے اور x کی پوزیشن نوٹ کیجئے اور دوسری یہ چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ایک سنگل اسٹیپ نہیں ہے یہ ایک گرامر رول نہیں ہے یہ ایک سینٹینشیل فارم ہے یعنی کہ ہم اسٹارٹ سمپل سے فار ایگزامپل شروع ہوئے تھے s سے اور ملٹیپل ڈائرویشن اسٹیپس کے بعد ہم ایک سینٹینشیل فارم میں آئے جہاں پہ اب x جو ہے وہ اس سینٹینشل فارم میں یہاں پہ بیرا کے بعد موجود ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سمبل اگر بی ہے اور وہ ٹرمینل ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو بی ہے یہ سینٹینشل فارم میں ایکس کو فالو کر سکتا ہے تو یہ اب اصل میں بی کی یا فالو اف ایکس کی ڈیفینیشن ہے لیکن جب آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں اور ایکس اور بی کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو فوراً پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ فالو اصل میں ہے کیا چیز اب چونکہ کئی ایسے بیس ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک سنگل سمبل ہی ایکس کے بعد آئے تو یہ وہ تمام جو سمبلس ٹرمینلز خاص طور پہ ہوں گے وہ اس فالو ایکس کے ممبرز بن جائیں گے اب جہاں تک ایلگردمک کاروائی ہے تو وہ یوں ہے کہ آپ سب سے پہلے سٹارٹ سمبل سے کاروائی شروع کرتے ہیں اس کا فالو سیٹ بناتے ہیں اور ایس اگر ہمارا سٹارٹ سمبل ہے اور آف کورس یہ نان ٹرمینل ہوگا تو اس میں ہم ڈالر جو ہے ہمارا اینڈ مارکر یاد ہے ہم تمام مثالیں جو ہیں ان میں جو ہماری انپٹ ہوتی ہے اس کے بالکل آخر میں ہم یہ ڈالر ایک لحاظ سے ٹوکن ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اینڈ آف فائل یا اینڈ آف انپٹ انڈیکیٹر ہوگا اور ایونچلی یہ ہمیں اسکینر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے تو خیر جو اسٹارٹ سمبل ہے اس سے اب ہم فالو سیٹ کاروائی شروع کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈالر کو ڈال دیا کیونکہ ایک لحاظ سے سوچا جائے اگر آپ تمام کا تمام انپٹ جو سٹرنگ ہے اس کو سکسفلی پارس کر لیتے ہیں تو ایک سنگل ایس ہی رہ جائے گا اور اس کے بعد انپٹ جو ہے اس میں سمپلی یہ اینڈ مارکر ہوگا یعنی کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو سٹارٹ سیمبل کے بعد سمپلی ڈالر ہوگا کیونکہ یہ جو سٹارٹ ایس ہے اس نے ایونچلی ایکسپینڈ ہو کے پروڈکشن رولز کے حوالے سے اس تمام ان پٹ اسٹرنگ کو کنزیوم کر لیا ہوگا اب ہم بقیہ پروڈکشن کی جانب جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جتنی پروڈکشن ہیں ان کو باری باری لے کے کہ اگر ایک پروڈکشن ہے اے کین بی ری ریٹن بیڈا یہاں پہ اب اے اور بی کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ دین ایوری تھنگ ان فرسٹ آف مائنس ایپسول از ان فالو آف بی اب تین چار باتیں نوٹ کرنے والی پہلا یہ معاملہ کہ یہ پروڈکشن اس کی لیفٹ سائڈ پہ اے ہے رائٹ سائڈ پہ فارم ہے سینٹینشیل فارم ہے جہاں تک ہم دیکھ چکے ہیں اس کے اندر ٹرمینل اور نان ٹرمینلس ہو سکتے ہیں اسی طرح جو بیٹا ہے اس میں بھی ٹرمینلس اور نان ٹرمینلس ہوں گے لیکن یہ جو کیپٹل بی ہے یہ اب ایک نان ٹرمینل ہے تو یہ ہم رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی گرامر فارم ہے پروڈکشن کی تو جو فرسٹ آف بیٹا ہے اب دیکھیے یہ جو بیٹا ہے یہ اصل میں نان ٹرمینل اکیلا نہیں ہے اس میں ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ہو سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اتنا جو ایک لحاظ سے اس پروڈکشن کا جو ایک سٹرنگ ہے بکیا بیٹا اس کے اوپر وہ فرسٹ الگردم لگائیں اور اس سے جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ پورا کا پورا سیٹ اس میں سے ایپسلون کو نکالیں اور اس کو فالو اف بی میں ڈال دیں یعنی کہ اس گرامر رول سے ایکچولی ہم فالو اف بی ممبرز بنا رہے ہیں اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ بی ہی یہاں پہ اس حالت میں موجود ہے کہ اس کے بعد بیٹا آ رہا ہے اور بیٹا کا جو پہلا سمبل ہو سکتا ہے تھرمینل وہ فرسٹ آف بیٹا سے آپ کو ملے گا اور وہی فالو اف بی میں آ سکتا ہے جہاں تک بیٹا جو بی ہے اس کی پوزیشن کا تعلق ہے اچھا اب صورتحال ایک اور بھی بنتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اف دیر اے پروڈکشن اے ایل بی اور اے ایلفا بیڈا ویئر ایپسلون از اے ممبر آف فرسٹ آف بیڈا اور اس کا مطلب کیا جو پرنتس میں, میں میں نے شو کیا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ eventually یہ جو میں نے arrow star جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ multiple steps میں eventually beta جو ہے وہ epsilon بن جاتا ہے یعنی کہ productions آپ لگاتے جاتے ہیں derivation کرتے جاتے ہیں اور eventually یہ جو beta ہے اس سے آپ کو چونکہ epsilon مل جاتا ہے تو اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر دیکھئے b کی حالت کیا بنتی ہے a can be rewritten as alpha b b کے بعد کچھ نہیں اور کین بی ریریٹن بی بیا لیکن بیڈا جو ہے وہ ایپسل بن گیا تو پھر وہی کہ بی کے بعد اب کچھ نہیں اگر ایسی صورت حال ہے تو جو اے کو چیز فالو کر سکتی ہے وہ ایکچولی بی کو بھی فالو کرے گی اور اس بنا پہ ہم یہ کریں گے کہ جو فالو آف اے کے جتنے ممبرس ہیں ان کو ہم فالو آف بی میں ڈال دیں گے کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر میں ایلفا بی کی جگہ اے لکھ اور اگر کسی سینٹینشیل فارم میں اب صرف اے ہے تو اے کے بعد جو چیز آ رہی ہے شورلی وہ بی کے بعد بھی آ رہی ہے کیونکہ اے کو میں ایلفا بی سے لکھ سکتا ہوں یا اگر میں ایلفا بی اور بیٹا سے بھی اس کو ری رائٹ کروں اور بیٹا جو ہے وہ افسلان مجھے دیتا ہے تو پھر میرے پاس وہی بات آ کہ اے کین بی ری ریٹن ایز ایلفا تو آخری بات کہ اس صورت میں فالو آف اے کے جتنے ممبرس ہیں وہ فالو آف بی میں آ جائیں گے اب یہ کہ یہ فالو آف اے کہاں سے آئے گا یہ پھر وہی ایلگر فارم کے ہم وائل سیٹس چینجنگ ہم یہ کرتے جائیں گے جس کی بنا پہ ایونچولی یہ جب سیٹس کنورٹ ہوں گے تو پھر ہمیں یہ فالو آف اے بھی مل جائے گا اور ایونچولی اس سے فالو آف بی مل جائے گا اب یہاں سے اس ایلگریدم کا جو لاجک ہے جو اس کے پیچھے ریزنگ ہے فالو سیٹ کمپیٹیشن کی وہ میرے خیال میں اب کافی واضح ہو گئی ہے تو جس طرح ہم نے فرسٹ کے ساتھ کیا تھا کہ ایک پوری الگرتمک فارم اس کی ڈیولپ کی تھی تو آئیے اب ہم فالو کے ساتھ بھی یہ کر لیں کیونکہ جیسے کہ میں نے ارض کیا اگر آپ نے ایک آٹومیٹڈ ٹول بنانا ہے جو کہ آپ اس کو جب ایک گرامر دیں تو وہ فرسٹ فالو سیٹ کمپیوٹ کر کے آپ کو دیتا ہے تو پھر یہ الگردم جو ہے یہ بڑے اطمینان سے آپ سی پلس پلس یا کسی لینگویج میں کوڈ کر سکتے ہیں تو آئیے اب اس الگردم کو بھی ہم اسٹیپ وائز دیکھ لیتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا اس کے پیچھے جو ریزنگ ہے وہ آپ جو یہ میں نے تین آئٹمس آپ کو دکھائے تھے اس کو ذہن میں رکھیے جب آپ اس الگردم کے اسٹیپس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے انیشلائزیشن کی کاروائی کہ ہم ایکچولی فالو کسی نان ٹرمنل کا کمپیوٹ نہیں کریں گے ہم صرف ٹرمینلس کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انیشلائزیشن فور آل اے دیر آر ممبر آف دا نان ٹرمینل سیٹ یعنی کہ میرے گرامر میں جتنے نان ٹرمینلس ہیں ان میں میں تمام نان ٹرمینلس کو لوں گا اور ہر ایک اب انشیل جو سیٹ ہے اس کو میں یہ ایم ٹی سیٹ بنا دیتا ہوں اس کے بعد جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ ہم اسٹارٹ سمبل سے لے شروع ہوتے ہیں اور اسٹارٹ سیمبل میں ہم ڈالر سائن ڈالتے ہیں یہ ڈالر اب وہ اینڈ آف ان پٹ مارکر ہے جو کہ ہمارے ان پٹ اسٹرنگ کے ہم آخر میں لگاتے ہیں اور ایوینچلی جیسے کہ میں نے عرض کیا ٹپکلی یہ آپ کو اسکینر بتائے گا پھر وہی بات کہ یہ جو فالو سیٹس ہیں چونکہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو ہم ایک لوپ اب چلاتے ہیں کہ وائل فالو سیٹس آر اسٹل چینجنگ یہ اب ہماری وہ کنڈیشن ہے لیکن جیسے فرسٹ کے کیس میں تھا یہاں پہ اب میں نے وہ ایکسپلیسٹلی وہ فلیگ یا ایسی چیز نہیں دکھائی لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فالو اگر چینج ہو رہا ہے تو اس کی جو مارکنگ ہے یا فلیگ ہے وہ آپ کیسے کریں گے یہ اب آپ کے ذمہ اس کے بعد ہم ہر ایک پروڈکشن کو لیتے ہیں اے کین بی ری ریٹر ایز بیرا ون بیو تھرو بی یعنی کہ پروڈکشن رول ہے اس کے رائٹ right ہینڈ پہ کے سمبلز ہیں جو کہ ٹرمینلس بھی ہو سکتے ہیں نان ٹرمینل بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اب میں ان کو لٹرلی ایک ایک سمبل میں بریک کر کے ایک کو بیٹا ون کہہ رہا ہوں تاکہ وہ اگر ٹرمینل ہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نان ٹرمینل ہے تب بھی ٹھیک ہے یہ میری گریک نوٹیشن استعمال کرنے کا جواز تو میں نے اس پروڈکشن کو لیا اور اس کے بعد جو اب دیکھیے میں کاروائی کس طرح کرتا ہوں یہاں پہ اصل میں میں اب الٹ رائٹ right ہینڈ سے شروع ہوتا ہوں کہ جو بیٹا کے بعد جو چیز آ سکتی ہے کیونکہ ہم نے سینٹینشیل فارم کو ذہن میں رکھنا ہے سینٹینشیل فارم میں کیا ہے اگر جنرلی ہم اے کو ایکسپینڈ کر کے لکھ دیں گے بیٹا ون 2 تھرو بیٹا کے اور بلکہ یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں جب ہم باٹم اپ پارسنگ کریں گے تو ایکچولی ہم اس کا الٹ کریں گے یعنی کہ اگر ہمیں سینٹینشل فارم میں بیٹا ون بیو تھرو بیٹا کے ملا یہ مل گیا تو کو ہم اے سے ریپلیس کر سکتے ہیں وہ ہوگی باٹم اپ پارسنگ کی کاروائی اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ جو فرسٹ فالو سیٹس ہیں یہ وہاں پہ بھی کارآمد ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں ان کی ضرورت پیش آئے گی یہ صرف ایل ایل ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے ہے یہ سیٹس ہم نہیں کمپیوٹ کرے یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجئے تو خیر ہم نے اب یہ کیا کہ جو بھی بیٹا کے کو فالو کر سکتا ہے وہ یقینا اے کو بھی فالو کرے گا کیونکہ جیسے میں نے کیا کہ بیٹا ون تھرو بیٹا کے A سے ریپلس کر دیا تو جو بھی اب سینٹینشیل فارم میں اے کے بعد جو آ رہا ہے وہ اصل میں وہی ہے سمبل جو کہ بیٹا K کے بعد آ رہا ہے تو اس کو میں نے یونین کیا لیکن پھر وہی بات کہ یہ بیٹا K کے ساتھ میں نے کیا ہے کہ فالو آف اے جو ہے وہ بیٹا کے میں بھی شامل میں نے کر دیا اس کے بعد میں ایک ٹمپرری سیٹ ویریبل ہے میرا یہاں پہ ٹی اس کے اندر میں فالو آف اے کو میں اب رکھ رہا ہوں دیکھیے میں اب جو لوپ ہے اس میں آئے کو k ڈاؤن ٹو 2 چلا رہا ہوں یعنی کہ k میرا رائٹ ہینڈ سائڈ سے شروع ہوگا میں بیٹا k سے معاملہ شروع کروں گا اور بیٹا 2 کی جانب آؤں گا ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی میں یہ بیٹا 1 تک پہنچ جاؤں گا تو اس لوپ کا ذرا اس غور طرف جو بات ہے وہ یہ کہ اس کو میں ڈاؤن ٹو یعنی کہ اوپر سے نیچے کی جانب k کی ویلو ہائی ہے اس کو میں لو کی جانب لے جا رہا ہوں اور اب یہاں پہ کہ اگر جو کرنٹ آئے کی ویلو ہے یعنی کہ K جو ہے اس کو میں نے لیا تو اگر فرسٹ آف بیٹا آئے جو ہے اس میں ایپسلون ہے تو میرے میں اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ فرسٹ کریں یہ جو بیٹا کے ہے اس سے مجھے ایپسلون مل سکتا ہے تو پھر مجھے صرف اس کا فالو نہیں بلکہ اس سے پہلے جو اس کا لیفٹ نیبر بیٹا کے مائنس ہے اس کے فالو کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیٹا کے تو غائب ہو جائے گا ایپسلان ہونے کی وجہ سے تو اس سے جو ادھر والا ہے لیفٹ سائٹ پہ اب اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ فالو آف بیٹا آئی مائنس ون جو کہ اب دیکھیے آئے سے لیفٹ سائٹ پہ ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں فرسٹ آف بیٹا آئے اب دیکھیے فرسٹ آف بیٹا آئی جو سٹیٹمنٹ ہے بیٹا آئے تو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ تمام کا تمام صرف ایپسیلون پر مشتمل ہے یعنی کہ اس کے ممبر جو ہیں وہ صرف ایپسیلون ہے نہیں بیٹا آئے جو if statement یہ جو اوپر دیکھی ہے ہم نے چیک کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایپسیلون اگر ممبر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ first of beta completely صرف ایک ہی ممبر پر مشتمل ہے اور وہ ہے ایپسیلون نہیں یہ کہ کیا first of بیٹا کا ممبر ایپسیلون ہے اگر تو ہے تو follow of bi-1 میں add کرو کیا فرسٹ آف بیٹا آئے یعنی کہ جو بیٹا آئے سے آپ کو ملتا ہے اس میں سے ایپسلون کو اب نکال دو یہ ہم نے نہیں ڈالنا اور پھر یونین ٹی اور ٹی جو آپ نے دیکھا اوپر کہ اس کو ہم نے فال آف اے سے انشلائز کیا تھا کیوں ایوری ان فال آف اے جو ہے وہ اس بیٹا آئے سے بھی ہمیں یعنی کہ اس میں ہمیں شامل کرنی پڑے گی اور یہ جو ایف کنڈیشن ہے کہ اگر ایپسلون بیٹا آئی کا ممبر نہیں ہے تو اس کیس میں دیکھیے کہ ہم پھر ایلس میں گئے اور ایلس میں فالو آف بیٹا آئے میں ہم نے دیکھئے کیا ایڈ کیا فرسٹ آف بیٹا آئے اونلی کیونکہ ایک پہلی بات کہ میں اور دوسرا میں نے ٹی اس میں یونین نہیں کیا کیونکہ ٹی جو ہے بائ اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ فالو آف اے سے میں نے انشلا تھا تو اگر یہ صورت حال ہے تو پھر میں فالو آف اے جو ہے اس کو انکلوڈ نہیں کروں گا یہ وہ تیسری کنڈیشن جو میں نے آپ کو دکھائی تھی جب ہم اس کا جو لاجک ہے ڈسکس کر رہے تھے وہ اب یہاں پہ لاگو ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیے کہ میں اب چونکہ اس ڈاؤن ٹو 2 ہوں اور یہ i-1 تک میں جا رہا ہوں تو ایونچلی یہاں پہ میں یہ تمام بیٹا کے سے لے کے بیٹا 1 تک کے جو فالو سیٹس ہیں ان کو میں کمپیوٹ کروں گا اور ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا پھر میں یہ دیکھئے ٹی کو ری ایشلائز ایم سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ جب میں اوپر وائلڈ لوپ میں جاؤں اور یہاں فور لوپ میں جاؤں گا تو پھر ٹی جو ہے یہ ایم استعمال ہوگا اور ایونچلی جب میں یہ اگلا گرامر رول یہ جو فور لوپ اے کین بی ری ریٹن ممبر آف مائی پروڈکشن ہے اور اس کے بعد آؤٹر موسٹ لوپ جو فالو کا ہے وہ جب تک چینج ہو رہا ہے یعنی کہ میرے جتنے فالو سیٹس ہیں ان میں سے کوئی اکیلا یا اس سے زیادہ اگر چینج ہوئے تو میں اس وال لوک کو چلاتا رہوں گا جو کہ پھر دوبارہ اس فور لوک کو لے گا اور پھر فور لوک جو ہے وہ ہر گرامر رول کی رائٹ سائنڈ سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں ان کے فالو سیٹس میں اور چیزیں ایڈ کرتا جائے گا اب ہمارے یہ دونوں ایلگردم سامنے آگے گئے فرسٹ بھی سامنے آ گیا فالو بھی سامنے آ گیا تو یہ جو گرامر ہم نے مثال کے لیے رکھی ہوئی ہے آئیے اب اس پہ ہم فالو بھی اپلائی کر دیتے ہیں اور پھر ان دونوں کی موجودگی میں فائنلی پھر ہم اس ٹیبل کی انٹریز بنا پائیں گے تو آئیے اب فالو سیٹ کی کمپٹیشن ہمارے یہ جو ایکسپریشن گرامر والا معاملہ ہے مثال ہے اس پہ ہم یہ الگ چلاتے ہیں سب سے پہلا اسٹیپ تھا کہ جو آپ کا اسٹارٹ سمبل ہے گرامر کا جو کہ ہمارے کیس میں ای e ہے یہاں پہ میں نے وہ ایڈیشنل آگمینٹڈ گرامر استعمال نہیں کی میں نے سمپلی یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ای e جو ہے وہ ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالر جو اینڈ مارکر ہے اس کو میں نے ڈالا لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ جو ڈالر ہے یہ میری گرامر کا سمبل نہیں ہے کیونکہ دیکھیے اس میں جتنے نان ٹرمینل یا ٹرمینلس ہیں وہ تو ہیں پلس ملٹیپلیکیشن اوپن اینڈ کلوز پرنتس اور آئی ڈی یہ ڈالر کہاں سے آتا ہے پھر یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ ہم ڈیلیبریٹلی اپنی ان پٹ کے آخر میں لگاتے ہیں تاکہ ہمارا اسکینر جو ہے وہ ہمیں بتا پائے کہ بھائی انپٹ ختم ہو گئی ہمارے پارسوں کو یہ چیز درکار ہوتی ہے کہ پتا چلے کہ بھائی انپوٹ ختم ہوئی ہے کہ نہیں یہ اس بنا پہ ہم ایڈ کرتے ہیں آگے چلے اگر ہم رول ٹو اپلائی کریں ٹو دا پروڈکشن ایف کین بی ری ریٹر ایز اوپن پرنتس ای کلوز پرنس یہ وہ جو ایف والا رول ہے اس کو میں نے سب سے پہلے لیا میں نے لوپ کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پروڈکشن رول جو ہے خاص آرڈر میں لیں یہ لے لیں وہ جو وائلڈ لوپ ہے وہ تو چلتا رہے گا جب تک چینج ہوتے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے پروڈکشن رول سے شروع ہو جائیں ضروری نہیں تو یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے یہ جو ایف والا رول ہے پہلا کہ ایف کین بی ری ریٹن ایز اوپن پرنتس ای کلوز پر اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو Close is also in, کیجئے, follow of ای e. اور اس grammar rule کو ذرا دیکھیے نان ٹرمینل ہے ایک سینٹینش فارم میں اگر یہ رول اپلائی ہوتا ہے یا ہونا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اگر یہ کلوز پرنتسیز ہوگی تو پھر یہ پورا گرامر رول جو ہے اس کو میں اپلائی کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فالو آف ای جو ہے اس میں میں یہ Close کو شامل کروں گا کیونکہ ایونچلی یہی میرے وہ لک ہیڈ بنے گے تو یہاں پہ اب فالو آف ای جو ہے اس کا ایک ممبر آ گیا اور اس سے پہلے جو کہ میں آپ کو کہہ چکا تھا کہ فالو آف ای میں ہم سب سے پہلے جو اینڈ سمبل ہے مارکر ہے ڈالر وہ ڈال چکے ہیں تو ایکچولی یہاں پہ اب فالو آف e کے دو ممبرس بن گئے ڈالر اور کلوز پرنتسیز جو ہےڈکیٹ کیا ہے کہ فالو e کے اب یہ دو ممبرز ہیں کلوز پر ڈالر آگے چلیے اگر میں رول 3 اپلائی کرتا ہوں یہ وہ رول 3 جو ہم نے تین رولس کیے تھے اور اس میں اب میں یہ پروڈکشن دیکھتا ہوں ای کین بی ری ریٹرائم اب ذرا ای e پرائم کا دیکھیے اور گرامر جو میں نے اوپر دوبارہ آپ کے سامنے یہ باکسڈ ٹیبل میں انڈیکیٹ کی ہے کہ ای پرائم جو ہے یہ ایکچ ایپسلان بھی ڈرائیو کرتا ہے یہ دیکھیے اس کے جو دو رولز ہیں وہ کیا ہیں ایپسولون ای پرائم کین بی ری ریٹن ایز پلس ٹی ای پرائم اور ایپسلون یہ ایپسلون ہونے کی بنا پہ یہ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ سینٹینشیل فارم میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ای پرائم کو ایپسولون سے ریپلیس کریں یعنی کہ نتنگ یا نتنگ سے ہم ای پرائم بنا لیں اب یہ جو رول 3 تھا کہ everything تھنگ ان فالو آف ایز آلسو ان فالو آف ای پرائم تو جو ای e پرائم کے ممبرس ہیں وہ ایکچولی اب ای e سے اس کو مل جائیں گے اور یہاں پہ اب یہ بات جو میں نے دوبارہ لکھ دی کہ ایکچولی اب فالو آف ای اور فالو آف ای پرائم دونوں جو ہیں وہ یہی سیٹ ہوں گے کلوز پرنتس اور ڈالر یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ یہ سیٹ کے ممبرز ہمیشہ ٹرمنل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لوک ہیڈ بننا ہے یہی وہ لوک ہیڈ سمبلس ہیں تو کبھی بھی آپ کو سیٹ میں ٹرمینل ٹرمینل نظر نہیں آئے گا لیکن ای پرائم کا جو فالو سیٹ ہے وہ کیوں ہے ای کے برابر وہ یہ وہ جو کنڈیشن تھی کہ چونکہ ای پرائم جو ہے اس سے ایفسلون ڈیرائیو ہو جاتا ہے اس بنا پہ جو ای کا فالو سیٹ ہے وہ ای پرائم کا بھی آپ فالو سیٹ بن گیا آگے چلے سملرلی ٹی اور ٹی prime اگر آپ ٹی کو پہلے لیتے ہیں تو ٹی کا جو گرامر رول ہے وہ ہے ٹی کین بی ری ریٹرائم اور اس سے پھر آپ جو کمپٹیشن کریں گے ایونچلی جو ایلگریدم ہم نے اپلائی کیا ہے اس میں یہ اب شامل ہو جائے گا کہ ٹی پرائم جو ہے وہ بھی first آف ٹی کے برابر فالو آف ٹی کے برابر ہو جائے گا اور اس میں ایونچولی جو سمبلس ہیں وہ آپ کو ملیں گے پلس اور ڈالر یہاں پہ اب وہ ایلگردمک کاروائی میں نے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں دکھائی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ وہ ایلگردم بڑے آرام سے آسانی سے اس گرامر پہ اپلائی کر کے یہ سیٹ بنا سکتے ہیں لیکن جو ریزننگ ہے جو ایلگریدمک کاروائی کے پیچھے جو ہماری ہمارا جو لاجک ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے فائنلی فالو آف ایف جو ہے اس کے اندر پلس سٹار کلوز پرنتسیز اور ڈالر آ جائیں گے اور یہ وہی بات کہ ہم فالو سیٹس جو دوسرے گرامر سمبلس ہیں ان کے بھی ہم یہاں پہ انکلوڈ کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں وہ پورا ایلگردم دوبارہ آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح فالو جو ہے وہ ایکچولی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اپیئر ہوتا جاتا ہے جس کی بنا پہ یہ جو سیٹس ہیں یہ ایکچولی ایک لحاظ سے ایکوملیٹو اس میں ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے فرسٹ آف فالو سیٹس ہمارے بن گئے ان میں ہمارے پاس اب وہ لک اےڈ سمبل ایکچولی آگے ہیں کیونکہ دیکھیے ہم نے فرسٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا کہ سینٹینشیل فارمس جو ہیں ان میں لیفٹ موسٹ سمبل کون سے ہوں گے اور فالو کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو نان ٹرمینل سینٹینشیل فارمس کے اندر امبیڈ ہیں ان کے آگے کیا آ رہا ہے کیونکہ اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فالو سیٹس جو ہیں یہی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک نان ٹرمینل اگر کسی سینٹینشیل کے بالکل اندر موجود ہے تو اس کو میں کس سے کس گرامر رول سے ریپلس کروں اگر میں ٹاپ ڈاؤن کر رہا ہوں باٹم اپ کر رہا ہوں گا بعد میں تو ایکچولی میں ان تمام سمبلس کو اب اکٹھا کر کے ایک سنگل نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دوں گا خیر ابھی ہم ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے ہیں تو اب جو آخری ذمہ داری ہمارے حوالے ہے وہ یہ کہ فرسٹ آف آل سیٹ کے بعد اب وہ ٹیبل جو ہم شروع میں اگزامپل میں استعمال کر چکے ہیں وہ کیسے بنا تھا یعنی کہ اس کی کیسے بنی تھی تو آئیے اب ہم وہ ٹیبل بنانے کا جو ایلکردم ہے وہ اب کور کرتے ہیں اور ایونچلی اس ٹیبل کو ہم فائنل فارم میں لے آئیں گے پارسنگ ٹیبل اب یہ ذہن میں رہے کہ ہم ایل ایل ون ٹیبل بنا رہے ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ باٹم آف پارسنگ میں بھی ہم ٹیبل فارم جو ہے اس کو ہم بنائیں گے لیکن فی الحال پرڈکٹو پارسنگ اور یہ وہ نان ریکرسو پارس uh, کے حوالے سے ایل ایل ٹیبل جو ہے اس کی کنسٹرکشن اچھا کرتے اب یہ ہیں کہ ہم ہر ایک جو پروڈکشن ہماری گرامر کی اس کو باری باری ہم لیں گے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ اب لوپ ہے کہ فور ایچ پروڈکشن پہ وہی بات کہ اصل میں وہ کمپلیٹ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے جس میں ٹرمینل اور نان ہیں کہنے کا مقصد ہے آپ ہر گرامر رول کو لیں اور کیا کیا فور ایچ تھرمینل اے ان فرسٹ آف ایلفا ایڈ اے کین بی ری ریٹن ایز ایلفا ٹو ایم کھیپرل اے کھاما اب یہ پہلا اسٹیپ دیکھ لیجئے اس کے کیا کیا حصے ہیں فور ایچ ٹرمینل اے ہماری گرامر میں ٹرمینل سمبلس ہیں ان فرسٹ of alpha, اب یہ فرسٹ آف الفا ہم کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں یہ فرسٹ ایلبردم ہم چلا چکے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو گرامر رول ہے اس میں فرسٹ آف ایلفا کا ریزلٹ ہمارے پاس ہوگا اور ایلفا چونکہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک گرامر رول نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں تو ایکچولی یہ جو فرسٹ ایلفا ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ بھی ٹرمینل ہوں گے لیکن ہم ایک ایک terminal جو بھی first of alpha کا member ہے کے لیے ہم ہمارا جو ٹیبل جس کے لیے میں نے نام ایم استعمال کیا تھا اس کی رو کپٹل اے اور اس کا کالم لٹل اے جو ٹرمینل سمبل ہے اس میں میں جا کے اے کین بی ری ریٹن ایز الفا یہ گرامر رول پورے کا پورا اب آپ ٹیبل کو اس طرح نہ سوچی کہ میں اس کے اندر یہ لٹرلی جا کے لیٹر اے اور اے اور الفا ڈال رہا ہوں مطلب یہ کہ میں یہ پروڈکشن رول جو ہے ٹیبل کی اینٹری اے کیپیٹل اے کو میں ڈالوں گا اور وہ اب دیکھیے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن دوسرا اسٹیپ یہ کہ اف ایپسل از این فرسٹ آف آلفا یہ بھی ہو سکتا ہے باد ہم دیکھ چکے ہیں تو اس کیس میں ہم اے کین بی ری ریٹنائز آلفا یہ جو پروڈکشن ہے یہ ہم کس میں ڈالیں گے ایم اے کاما بی فار ایچ تھرمنل فالو آف اے اب یہاں پہ وہی بات آ کہ اگر ایفا جو ہے وہ ایونچلی آپ کو ایپسلون دے رہا ہے تو پھر آپ کو ایکچولی فالو آف اے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو سمبل آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کون سا گرامر رول اپلائی کریں گے وہ آپ دیکھیے ایم اے کاما بی میں آ رہا ہے اور بی جو ہے وہ فالو آف اے کے ممبرس ہیں اس سیٹ کے تیسرا یہ دوسرا رول ہے یہ کنٹینیو کہ اگر epsilon is in first of alpha and dollar is in follow of a یعنی کہ dollar symbol وہ کیوں آتا ہے یاد ہے ہم start symbol کے follow set میں سب سے پہلے ڈالر ڈالتے ہیں اگر تو ایسا ہے تو پھر اس کیس میں ہم یہ جو پروڈکشن رول ہے یہ ٹیبل اینٹری ایم اے dollar یاد ہے ٹیبل میں روز جو ہے وہ non-terminals ٹرمینلس non کے لیے ہوتی ہیں اور کالم جو ہیں وہ ٹرمینلس کے لیے تو رو اے کالم ڈالر میں ہم جا کے پروڈکشن رول بھی ڈال دیں گے اب یہ جب کاروائی ہم نے تین سٹیپس کر لیے تو اس کے علاوہ جتنی انٹریز ہیں ان کو ہم مارک کر دیں گے کہ وہ ایرر کنڈیشن ہے بے شک ہم وہاں پہ کوئی سمبل ڈال دیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ ایرر انٹریز ہیں اب ان تین چار سٹیٹمنٹس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم ٹیبل کی تمام انٹریز جو ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے ایونچلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل میں وہ ہمارے پروڈکشن رولز ہی جا رہے ہیں اور ٹیبل کی جو بقیہ انٹریز ہیں ان میں ہم ایرر کنڈیشن ڈال دیں گے اب یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح کا الگردم جو ہے جب تک ایک مثال سامنے نہ آئے اس کی سمجھ نہیں آتی تو آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ مثال میں انشاءاللہ آئندہ کروں گا البتہ میری تجویز کہ آپ ریڈنگ مٹیریل کے حوالے سے یہ جو ٹیبل کنسٹرکشن ہے اور فرسٹ اور فالو سیٹ کی جو کمپٹیشن ہے اس کو آپ دوبارہ ایک نظر دیکھیے بلکہ آپ ہاتھ سے خود بھی کرنے کی کوشش کیجیے ہم انشاءاللہ یہ ٹیبل جو ہے اگلے لیکچر میں مکمل بنا پائیں گے تب تک خدا حافظ